بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے والشمس وضحاها سورج کی قسم اور اس کی روشنی کی والقمر اذا تلاها اور چاند کی جب اس کے پیچھے نکلے والنہار اذا جلاها اور دن کی جب اسے چمکا دے اذا اور رات کی جب اسے چھپا لے بنا اور آسمان کی اور اس ذات کی جس نے اسے بنایا وما میں اور زمین کی اور اس کی جس نے اسے پھیلایا ونفس وما اور انسان کی اور اس کی جس نے اس کے آزا کو برابر کیا پھر اس کو بدکاری سے بچنے اور پرہیزگاری کرنے کی سمجھ دی من کہ جس نے اپنے نفس یعنی روح کو پاک رکھا وہ مراد کو پہنچا من اور جس نے اسے ہاتھ میں ملایا وہ خسارے میں رہا سمود نے اپنی سرکشی کے سبب پیغمبر کو جھٹلایا جب ان میں سے ایک نہایت بد وقت اٹھا گ تو اللہ کے پیغمبر سالے نے ان سے کہا کہ اللہ کی اونٹنی اور اس کے پانی پینے کی باری سے حضر کروا کر مگر انہوں نے پیغمبر کو جھٹلایا اور اونٹنی کی کوچے کاٹ دی تو اللہ نے ان کے گناہ کے سبب ان پر عذاب نازل کیا اور سب کو ہلاک کر کے برابر کر دیا اور اس کو ان کے بدلہ لینے کا کچھ بھی ڈر نہیں